محمد فاؤزان ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں آج اس آیت کریمہ کے صرف پہلے جز اردو کے بارے میں में کروں گا اور اس سے پہلے میں یہ चलूं چلوں کہ اس آیت کا ماقبل آیتوں سے کیا تعلق ہے اور کیا غبط ہے اس آیت سے پہلے جن آیات ذکر ہوا ہے آپ نے ان کے بارے میں سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک وطالیہ کے اسما اور اس کی صفات کا ذکر ہوا اور اللہ تبارک وطالعہ نے اپنے انعام و اکرام اور اپنی مہربانیوں کا اور اپنی نوازشوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے بندے اس کے انعام اور اس کے اکرام اور اس کی مہربانیوں کو دیکھ کر اس کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اس کی عبادت شوق اور شوق سے گھرے. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی آفاری اپنی چبکاری کا بھی ذکر فرمایا تو اس میں بھی اس طرح اشارہ ہوا کہ وہ لوگ اللہ کے وہ بندے کے جو خوف کرتے ہیں وہ خوف کر کر وہ ڈر کر اللہ کی عبادت کرے کیونکہ یا تو محسن کے احسان کو دیکھ کر اس کی اطاعت و فرم برداری کی طرف متوجہ ہوا جاتا ہے یا پھر جو ہے کسی کے در اور خوف سے اس کی بات کو مانگنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس لیے اس آیت سے پہلے یہ جی تمام باتیں ذکر ہوئیں تو اب اس کے بعد جو ہے فرمائش کا جی نام ہو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں کیا نفیس تعلق ہے اور کیا جو جی ہے وہ ان آیات عیسائت کا ماقبل آیتوں سے کیسا بہترین اور کیسا اچھوتا جو جی ہے یعنی لب اور تعلق جو جی ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے کہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات اور اپنے کمالات اور اپنی شان الحیت کا ذکر فرما کر اپنے بندوں کو اس طرف متوجہ ہوا کہ وہ خالق و مالک کہ جس نے جو ہے وہ تمہیں پیدا کیا جس نے تمہیں پالا جس نے تم پر رحم کیا جس نے تم پر مہربانی فرمائی تو جس کی یہ شان ہو تو وہ, وہی مستحق پہ عبادت ہے لہذا اب یہ کہو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی پوجا کرتے ہیں تو پانچ اسماں کا اللہ تبارک و تعالی کے پانچ ناموں کا ذکر ہوا اللہ رب رحمان رحیم اور مالک تو ان گویا کہ اشارہ ہو گیا جس کی یہ سفاط ہوں اور جس کی یہ شان ہو تو وہی مستحق عبادت ہے اور اسی کی عبادت کرنا چاہیے لہذا یا گنا ہم کہتے ہیں کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور پھر انسان اگر اپنی حالت پر غور کرے اور اپنے بارے میں جو ہے وہ سوچے تو اس کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کے تین حال میں انسان کی تین حالتیں ہیں اور ان تینوں حالتوں سے اس کو سادقہ پڑتا ہے اور ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ انسان کچھ بھی نہیں تھا اس کا وجود نہیں تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وجود عطا فرمایا اس کو موجود کیا اور پھر وہ خود کھانے پینے کے قابل نہیں تھا وہ اپنا خود رزق جو ہے مہیا نہیں کر سکتا حاصل نہیں کر سکتا تھا ایک وقت وہ بھی انسان کا گزرا ہے تو اللہ سبارک و تعالیٰ نے اس کو کھانے پینے کے لیے دیا اور پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ جب اللہ سبارک و تعالیٰ کے وہ بالکل قبضے میں ابھی اللہ سبارک و تعالیٰ کے قبضے میں انسان ہے لیکن ایک خاص وقت جو اس کے لیے مقرر ہے کہ جہاں اس کو اپنے عمل کا اور اپنے فیل کا عجر اور ثواب جزا اور سزا ملے گی جیسے ہم قیامت کہتے ہیں تو وہ دن بھی مقرر ہے وہ دن بھی آنے والا ہے جس کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالک یونی تین میں فرمایا کہ وہ مالک ہے روز جزا کا قیامت کے دن کا تو غرض یہ کہ یہ تینوں حالتیں انسان پر جو ہے وہ آتی ہیں تو ان یہ تینوں حالتیں یہ بتلا رہی ہیں کہ انسان ہر وقت اللہ تبادت و تعالیٰ کے قلم اور اس کے فضل اور اس کی مہربانیوں کا محتاج ہے تو جب وہ ہر وقت اس زد کریم کا محتاج ہے تو پھر وہ اسی کی عبادت کرے لہٰذا اس لیے یہاں یہ سکھلایا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ را میرے بندو یہ کہو کہ یا کرنا کہ ہم تیری ہی عبادت کریں تو یہ ہے یا کہ اس آیا کے جز کا ماہ قبل سے تعلق اور یہ ربط ہوا یا گنا بدو میں ایک اور بھی جو ہے نیشان ہے اس سے پہلے جو آیات ہیں اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہو رہا تھا اللہ کے ناموں کا ذکر ہو رہا تھا اب یا گنا بدو میں اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کے ساتھ جو ہے اس کے بندے کا بھی ذکر ہو رہا ہے جس سے پہلے جو ہے صرف اللہ کی صفات کا ذکر ہو رہا تھا اب ابیا کا نابود میں اللہ کے بندوں کی صفت کا بھی جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے لیکن کس شان سے ہو رہا ہے کہ پہلے ایا کا جس کے معنی ہیں تیری ہی اور اس کے بعد نابود آیا ہے تو معنی یہ ہوئے کہ تیری ہی ہم عبادت ہی کرتے ہیں تو اب سب جانتے ہیں اور ہمارا یہ ایمان اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیشہ سے ہے اللہ رب العزت کی ذات قدیم ہے ازلی ہے تو وہ, وہ ہمیشہ سے ہے اور ہم ہمیشہ سے نہیں ہمارا وجود بعد میں ہوا ہے تو جو ہمیشہ سے ہے تو اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس کا ذکر پہلے کیا جائے اجاگر اس لیے پہلے آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے لہذا اس کا ذکر بھی جو پہلے ہو جائے اور ہم چونکہ بعد میں دنیا میں آئے ہیں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود عطا فرمائے ہیں ہم حادث ہیں بعد میں پیدا ہونے والے ہیں اس لیے ہمارا ذکر جو بعد میں ہوا نہ ہم تیری عبادت کرتے تیری ہی ہم عبادت کرتے اور اس اسی جس میں اس آیت کے اس حصے میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ بندہ جب اپنا اور رب کا ذکر کرنے لگے تو پہلے رب کا ذکر کرے اور پھر بعد میں اپنا ذکر کرے تو اس لیے فرمایا یاد کا نام دلوقت. تو اس جملے میں اس بات کی بھی تعلیم دے دی گئی بندوں کو کہ پہلے اللہ کا ذکر کرے پھر اپنا جو ذکر کرنا چاہے تو اپنا ذکر کرے اور اس میں بندوں کو یہ تعلیم بھی مرمت فرمائی گئی کہ عبادت جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کی جائے تو وہ اللہ کی عبادت ہوگی اور نام و نمود کے لیے نہیں اگر نام و نمود کے لیے عبادت کی جائے گی تو پھر وہ عبادت اللہ کے لیے نہیں ہوگی بلکہ جس کو دکھلانے کے لیے عبادت کی جا رہی ہے وہ اس کی عبادت ہوگی وہ اسی کا عابد ہوگا اللہ کا عابد نہیں ہوگا اس لیے پہلے ایجاد کا ہوا اس بات میں آپ ہم تیری ہی عبادت کرتے یعنی ہم تیری ہی رضا کے لیے اور تیری خوشنودی اور تیری مرضی کی چاہنے کے لیے اور تیری مشیت اور تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں ایک بزرگ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو بہت روتے تھے ان سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ معاملہ کیا ہے آپ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت روتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے کچھ خبر نہیں کہ میں نماز پڑھنے میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں اس لیے کہ اگر میرے نماز پڑھنے میں اگر کہیں ریاکاری کا دخل ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ اے بندے تو جھوٹا ہے تو اور جھوٹ بھی کہاں بول رہا ہے کہ کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر میرے سامنے تو زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ یا گانا بھو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں لیکن دل میں خیال اور ہے تو اس لیے میں روتا ہوں دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایجادنا بدگو کہنے میں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اللہ تبارک مطالعہ ہمیں سچا ثابت کر رہے ہیں اور ہمیں ہم نام و نمود اور ریاکاری اور فخر اور گھمن اور تکبر اور دکھلاوے اور تھونگ سے محفوظ رکھے اس بیماری سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ میں حفاظت ہماری فرمائی تو اس نے فرمائی یہ کا نام اور آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے جو آیات تھی ان میں تو صرف یعنی اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کی استفاد کے سیو کے ساتھ ذکر ہو رہا تھا کہ وہ رحمان ہے وہ رب ہے وہ پالنے والا ہے وہ مہربانی فرمانے والا ہے وہ قیامت کے دن کا مالک ہے اب یا گناب میں آپ دیکھیں کہ اس میں کلام کا ایک جو طرف تھا اور ایک کیفیت جو تھی وہ تبدیل ہو گئی اب یہاں پر ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں خطاب کے سیرے آ رہے ہیں تو گویا کہ جب نمازی نماز پڑھنے لگتا ہے تو اس وقت گویا کہ وہ بارگاہ خداوندی سے غائب تھا اور جب وہ اللہ تبارک بتا رہا کہ ہم جو کرتا ہے سور پاتیہ شروع کرتا ہے تو اللہ کی صفتوں کا ذکر کرتے ہوئے جب یا گانا ابو پر پہنچتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے اور گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تک تو جو ہے وہ بارگاہ خداوندی سے ظاہر تھا اور اب جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہو گیا ہے حاضر ہو گیا ہے گویا کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقت دیکھ رہا ہے اس لیے کہتا ہے कि کہ ہو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اس چھان کا مضمون اس میں بیان ہو رہا ہے اور اس میں بندوں کو کیسی تعلیم عطا ہو رہی ہے کہ غائب کے سے ذکر کرے اور جب اس کی بارگاہ میں و نیاز کرے درخواست کرے تو پھر خطاب کے کرے کا نام کہ ہم تین ہی عبادت کرتے ہیں گویا کہ اب یہاں سے آ, بندہ اپنے رب کی وارگاہ میں آ, ایک سلسلہ جو ہے وہ چھوڑتا ہے اور عرض و نیاز اور عرض و معروض جو ہے وہ جناب پیش کر رہا ہے اور یہاں یہ بھی بتلا دیا گیا کہ خبردار نماز میں اور کسی کو اگر یہ خطاب کیا جائے گا اس طرح سے کہ جس طرح سے یہاں اللہ کو ہو رہا ہے کا تیری ہی اگر اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی اور کو مخاطب کیا جائے گا تو وہ نماز نماز نہیں رہے گی وہ نماز بادل ہو جائے گی وہ نماز فاطب ہو جائے گی اللہ اور اس کے رسول کے سوا نماز میں کسی کو خطاب نہیں کیا جا سکتا ہے اب نماز میں ہم پڑھ رہے ہیں یا گنا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یہ اللہ سے خطاب ہو رہا ہے اور جب ہم اتحیات پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں السلام علیکم اجو نبی سلام ہو آپ پر اے نبی مقدرم صلی اللہ تعالیٰ اور اسی طرح سے یہاں یہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہونی چاہیے نماز میں اسی طرح سے اللہ کے رسول کو بھی راضی کرنے کی نیت ہونی چاہیے اس لیے فرمایا جا رہا ہے یا گانا نو کے بارے میں مختصر طور پر عرض کروں کہ اس کے معنی ہے یعنی یہ بنا ہے لغت میں تو اس کے معنی جو ہے وہ یعنی آج بھی کے اظہار کرنے کے معنی آتے ہیں اور یہ بنا ہے اباد سے تو عربی میں راستے کو کہا جاتا ہے تریک و مبد یعنی وہ راستہ جو پاؤں تلے روندا جاتا ہے اور اشتراع شریعت میں یہ بنا ہے یا تو عبادتن سے یا ابودت سے ابود سے تو عبادت کے معنی ہیں عابد بننا اور قبوت ان کے معنی ہے بندہ بننا تو معنی جب عبادت ان سے یہ ہم اس کو لیں تو معنی یہ ہوگا کہ ہم تیرے ہی عابد بنتے ہیں یعنی تیرے ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور قبوطم سے اس کو ہم لیں تو معنی یہ بنے گے ہم تیرے ہی بندے بنتے ہیں اور عبد ان کے معنی قرآن قریب میں چار جگہ پر یہ چار معنی میں استعمال ہوا ہے ایک معنی تو یعنی مملوک کے مملوک کے معنی میں استعمال ہوا ہے عباد عباد اور ایک معنی عبدن کے آئے ہیں یعنی اللہ کی اس رات میں پناہ ہونے کے جیسے سورہ بڑی اسرائیل میں واقع نیران میں سبحان لبی اسرا بھی آپ بھی اور ایک معنی جو ہے یعنی جس کے آئے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندے افلا شکورا وقان وقان شکور کان عباد میلبادی شکور کہ اللہ کی عبادت کرنے والے بندے وہ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں بہرحال تو یہ معنی پرانے کریم میں استعمال ہوا ہے تو اب عبادت اسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے یہ جی اگر آپ مانا سمجھ لیں گے اور یہ مفہوم سمجھ لیں گے تو پھر بہت سے جو ہے وہ مسائل حل ہو جائیں گے خوب یاد رکھیں کہ عبادت کے معنی ہیں اللہ تعالی کو خالق مان کر اس کی عبادت کرنا اور جب تک یہ نیت نہ ہو اس وقت تک عبادت نہیں ہو سکتی یعنی عبادت اس وقت بنے گی خالق کو خالق مان کر یا خالق کا حصہ دار مان کر عبادت کرنا اس نیت کے ساتھ تب وہ عبادت بنے گی اور اگر یہ نیت نہ ہو تو پھر وہ عبادت نہیں بنے گی اب آپ کسی جب آپ نے یہ سمجھ لیا تو آپ دیکھیے کہ ہندو وہ بتوں کے سامنے جھکتا ہے اور مسلمان خانے کعبہ کے سامنے جھکتا ہے لیکن ہندو کو ہم کیا کہتے ہیں مشرق بت جو ہے وہ بھی پتھر کا ہی ہے اور خانے کعبہ جو ہے وہ بھی پتھر کا بنا ہوا ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہندو کو ہم مشرق کہتے ہیں اور ہم خانے کعبہ کے سامنے جھکتے ہیں عبادت کرتے ہیں تو ہم مباحد ہیں ہم مسلمان کہلاتے ہیں وجہ یہی ہے کہ ہندو اپنے بھائی جو جھکتا ہے وہ اس کو خالق اور خالق کا حصے دار مان کر تو وہ اس ریت سے झुकता ہے اس لیے وہ हो ہو جاتا ہے اور ہم خان کعبہ کے سامنے हैं ہیں تو ہم اس کو یہ نہیں مانتے یہ نہیں سمجھتے بلکہ ہم جہد کا ثبول کرتے ہیں کہ اس طرف ہمیں رخ کرنا ہے اس خاص عبادت کے انتے. اور پھر آپ دیکھیں دوسری چیز یہ بھی ہے کہ ہندو اپنے دیوتاؤں کو مانتے ہیں رام چندر کو مانتے ہیں اور مسلمان اللہ کے نبیوں کو مانتا ہے ہم اللہ کے نبیوں کو مانتے ہیں کہ نہیں لیکن ہندو مشرک کہلاتا ہے اور ہم مسلمان کہلاتے ہیں کیوں کہ ہندو بتوں کو رام چندروں کو وہ اپنا خالق اور خالد کا حصہ دار مانتے ہیں اور جبکہ ہم نبیوں ولیوں کو اللہ کا خاص بندہ مانتے ہیں ہم اس کو ان کو روحیت میں شریک نہیں کرتے ہم ان کو الہ ہونے میں ان کو شریک نہیں کرتے ہم ان کو اللہ کا بندہ مانگتے اس لیے جو ہے ہم مواقع کہلاتے ہیں مسلمان کہلاتے ہیں کہ ہم ان اللہ کے نبیوں کو اور اللہ کے ولیوں کو الوحیت میں شریک نہیں کرتے جب ان کو معبود نہیں مانتے ہیں. اللہ کا بندہ مانتے ہیں لہذا اس لیے ہم مواقع کہلاتے ہیں کہ یاداں بدو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں عبادت کی بھی بہت سی اس میں نماز ہے روزہ ہے زکوٰۃ ہے حج ہے بلکہ ہر وہ جائے کام کے جو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیے جائے وہ سب عبادت ہے اپنے گھر سے اگر کوئی اپنے بچوں کی روزی حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ معاش اور اپنی روزی حاصل کرتا ہے اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے تو یہ بھی عبادت ہے اور اس میں بھی اس کو ثواب ملتا ہے اسی طرح بندے کی بھی بہت سی قسمیں ہیں صفتیں ہیں بندے کی بھی بہت سی سفتیں ہیں بندہ کون ہوتا ہے حقیقت بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کی رضا میں راضی رہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اطلاع اور آزمائش ہو مٹائی کو بلائیں آئیں اس پر وہ ثابت رہے اپنے عقیدے اور اپنے نظریوں کو درست رکھے تو یہ ساری صفتیں جو ہیں یعنی بندے کی ہیں تو اس سیوے میں نابو میں یہ ساری باتیں آ گئی ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے عابد بنتے ہیں ہم اللہ کے بندے بنتے ہیں تو یہ سب مقبول اور یہ سب مانی جو ہے یہاں پر اس طرح سے درست ہوتے چلے جائیں گے اب دیکھیے ایک اور چیز میں آر کر دوں مختصر کہیا کا ناب ہم تیری عبادت تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم یعنی اکیلے نماز پڑھتے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایزیا کا نبو جمال کے ساتھ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہم اس عبادت میں میں عبادت کے کرنے میں میں اکیلا نہیں ہوں بلکہ تیرے بندوں کے ساتھ ہوں تیرے نبیوں اور ولیوں کے ساتھ ہوں کیونکہ یہ عبادت انہوں نے بھی کی ہے اگر کسی وجہ سے میری عبادت قابل قبول نہ ہو تو اپنے ان بندوں کے ستیہ وسیلے سے میری عبادت ہے قبول فرما لے اس لیے کہتے ہیں کہ یا تو ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور پھر کا ایک مسئلہ بھی ہے کہ کوئی شخص اگر اچھا اور برا مال دونوں کو مکس کر کر پروخت کرتا ہے اور خریدار میں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں ایسے اچھا اور برا مال ہے تو وہ خریدنے کے بعد اگر یہ چاہے کہ اچھا مال دے دے اور برا مال چھوڑ دے تو یہ اس کو اجازت نہیں ہے بلکہ کیا کرے گا لے گا تو سارا کا سارا مال لے گا اور اگر واپس کرے گا تو سارا کا سارا مال واپس کرے گا یہ نہیں کر سکتا کہ اچھا اچھا لے لے اور برا برا جو ہے وہ واپس کر لیں یہاں پر بھی گویا کہ اور بارگاہ میں ایسا تو ہوتا نہیں ہے کہ ساروں کی عبادت جو ہے واپس کر دی جاتی ہے ایسے بھی اللہ کے محبوب اور مقبول بندے ہیں کہ جن کی عبادت مقبول ہو جاتی ہے تو گویا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ اگرچہ میں جو ہے وہ بظاہر اکیلا ہوں لیکن میں جو نیک بندوں کے ساتھ ہوں جی جس طرح تو ان کی عبادت کو قبول فرماتا رہا ہے ان کے وسیل ان کے ستنے نے میری بھی عبادت کو قبول فرمائی تو اس لیے یہ فرمایا گیا کہ یا کہاں بتوں کہ میرے بندوں یوں کہو, کہو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں ابھی اس کے بارے میں پوری بات میں آج نہیں کر سکا ہوں آج یہی پر اتفاق کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ کل پھر اجیا کا ناگود کے بارے میں پھر عرض کروں گا واپس داواند اللہ حل